पर hai hey.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 اِّن کا حمید المجید سبحان کا لا علامہ انتر علیم رحکیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحد القدت یقہی لقت خال اللّہ سبحان آل منشی طان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلی حضر الدین کل ہمیں ایک ٹیلی فون میسج پڑھایا گیا جو سینکڑوں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 سب جھوٹ کا پلندہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا اور اس میں بہت سی باتیں عقیدے کے خلاف اسی طرح یہ میسیج کہ اللہ رب العزت کے کے دن یہ سوال نہیں کرے گا کہ ہاتھ کہاں بندے بس یہ سوال کرے گا کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی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 تو پوری دنیا مل کر بھی اللہ کے پیارے بےغمبر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کریم سر وسلم کا فرمان ایک طرف ہو اور مقابلے میں پوری دنیا کا کوئی قول آ کوئی عمل آ جائے تو وہ قول و عمل اللہ کے پیارے بےغمر کی سنت کا اور آپ کے فرمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے لا تقدموا بین عظ اللہ و رسول اللہ کے رسول سے آگے کسی چیز کو نہ لے جاؤ سب سے آگے اللہ کے رسول کے فرامین ہیں اور اللہ سے ڈر جاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم در حقیقت آپ کی سنت اور آپ کے فرامین کی تعدیم و ان خیر الحدیِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے معنیٰ طریقے تمہارے سامنے بہت سے آئیں گے مگر تم اس بات کو سمجھ لو پہچان لو کہ سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو یہ جو بھی میسج ہے اس میں نبی علیہ السلام کی سنت کی تحقیر کی جا رہی ہے گویا نماز میں قیام کی حالت میں جو آپ کی کیفیت ہے اور جو آپ کا عمل ہے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 جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا معنی ہے کہ فا امین الله فتح کر اللہ کما کم معلوم کہ جب تم امن میں ہو اور بالکل بے خوف ہو تو پھر تم پر فرض ہے کہ بالکل ویسی نماز پڑھو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 بہت زیادہ فضیلت اور خیر و برکت کا باعث ہے محدث سے امت ابو حرۃ الران عنہ نبی اسلام سے روایت کرتے ہیں سن السائی کی حدیث آپ کے ارشاد کے من منتوزہ کما عمیرہ مسلّہ کما عمیر غفر ما تقدم من ضمبح جو شخص ہمارے طریقے کے مطابق وضو کر لیں اور پھر ہمارے طریقے سے نماز پڑھ لیں ہمارے طریقے سے وضو کر لیں اور ہمارے طریقے سے نماز پڑھ لیں اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا تو یہ فضیت اور یہ عظمت اور یہ خیر و برکت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 بلکہ نماز میں ان سارے امور کو دیکھتا ہے کہ اس نے سجدہ کیسا کیا میرے پیغمبر کے طریقے سے کیا یا نہیں کیا رگو کیسے کیا قیام کیسے کیا میرے پیارے پیغمبر کی اتباع کی یا نہیں کی ہر چیز کو دیکھا جاتا آپ عقلاً اپنے معاشرے میں دیکھ لیں آپ کو کوئی مکان خریدنا ہو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 نہیں اس کا آپ انجن چیک کرتے ہیں اندر باہر سے ہر چیز دیکھتے ہیں پھر سودا کرتے ہیں یہ معاملہ تو آخرت کا معاملہ ہے اللہ پاک فرماتا ہے لقت خان علفی رسول اللہ عسوت الحسن ہے تمہارے لیے رسول اللہ عسوۂ حسن صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس و نمونہ ایسا نمونہ کے ہر معاملے میں ان کی پیروی کرنی ان کی اتباع کرنی ایسا نمونہ ہے تو نمونہ ہونے کا کیا معنی ہے اگر آپ کی اتباع نہ کی جائے آپ بھی دنیا کی کاروبار کرتے ہوں گے اور دنیا کے ان کاروباروں میں نمونے کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں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 بڑے بڑے آرڈر فیل ہو جاتے ہیں کہ ہمارے سیمپل کو پورا نہیں کیا گیا حالانکہ یہ دنیا کی چند ٹکوں کی تجارت ہے اس میں سیمپل کی ایک حیثیت اور ایک مقام ہے اللہ رب العزت نے بھی ہمارے ساتھ تجارت کی ہے یا یادیند المال تجارن تجارت کو من عذاب علی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 صحیح ابن خزیمہ میں اللہ صدر ہی کے الفاظ کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے مصرد احمد میں اللہ صدر ہی کے الفاظ ہیں حول کی روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے صحیح بخاری میں اللہ جرا رہی کے الفاظ ہیں کہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں بازو پر رکھتے دیجیے یہ بازو ہے بائیں بازو پر رکھتے تھے بازو پر ہاتھ رکھ کے نیچے لے جا کر دکھاؤ جھکتے جاؤ گے ہاتھ نہیں بندے گا جب تک سینے پر نہ ہو با. بازو پہ ہاتھ رکھیں گے تو سینے پر ہی ٹکے گا نیچے نہیں جائے گا جھکتے جاؤ گے جھکتے جاؤ گے رخو کی شکل اختیار کر لو تو نیچے ناف کے نیچے جا کر ٹکے گا تو صحیح بخاری کی حدیث بھی سر ہے جو سینے پر ہاتھ باندھنے پر درارت کر رہی ہے تو سنت تو ثابت ہے ہی اس لیے اس کی تحقیر انتہائی معیوب عمل ہے اور ویسے بھی عقل کا تقاضہ یہ ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھے جائیں کیونکہ سینہ اخلاص کا مرکز ہے سینے میں دل ہے دل تقوی کا مرکز ہے نبی اسلام کا فرمان اور تخوا ہاں یہاں ہے اپنے سینے کی طرف دل کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ تقوہ یہاں پر ہے اور نماز ایک ایک عظیم عبادت کی انجام دہی ہے تو اس میں مبارک جگہوں پر مقدس جگہوں پر ہاتھ رکھنا یہ عین تقوہ ہوگا اور عقل کے تقاضوں کے مطابق ہوگا ناف کے نیچے جو بھی خطہ ہے یہ غلاصتوں کا ڈھیر ہے یہاں مختلف تھیلے ہیں غلاصتوں کے تو کسی عبادت کا تصور غلازت پہ کھڑے ہو کے کیسے ممکن ہو آپ کسی بادشاہ سے بات کرنا چاہیں اور کہیں کہ میری شرط یہ ہے کہ اس گٹر کے ڈھکل پہ کھڑے ہو کے میری بات سنو عقل کے تقاضوں کے مطابق ہے تو نماز میں آپ الہ العالمین سے مناجات کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ ایسے مقام پر ہو جہاں پیشاب کے تھیلے ہیں تو یہ کیسے ہے کرین ادب ہے اور کیسے کرین عقل عقل بھی یہ تقاضہ کرتی ہے کہ اس عبادت کی انجام دہی انتہائی تقدس کے ساتھ ہو تقدس کے ماحول میں ہو اور مقدس مقامات پر ہو جیسے جگہ کی پاکیزگی ضروری ہے لباس کی پاکیزگی ضروری ہے جس کپڑے کو بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں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 یہ میسج سراسر سنت کی تحقیر اللہ تعالیٰ پر ایک ایسی بات باندھنا جو اللہ تعالیٰ سے ثابت ہی نہیں ایک جھوٹ اللہ کی طرف منصوب کیا جا رہا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز آپ کی گنی جائے گی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی اگر پڑھی تو کتنی پڑھی ستر سال اس کی عمر تھی اور ستر سال کی اتنی نمازیں بنتی ہیں پڑھی یا نہیں پڑھی چلے پوری پڑھی گنتی پوری ہو گئی اور گنتی کے حساب میں بندہ کامیاب ہو گیا اب آگے بڑھے گا وہ نظرین القس طرح یوم القیامہ ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو بھی لائیں گے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 سواب ڈال دیا جائے گا یہ سنت کی عظمت کی دلیل ہے یعنی ایک نیکی بڑھ گئی بے اعتبار تعداد کے اور ایک نیکی بڑھ گئی بے اعتبار حجم کے وہ نیکی پھیلتے پھیلتے بہت پہاڑ کے برابر ہو گئی اور بعت بار وزن کے بھی کہ اس کا وزن بہت پہاڑ کے برابر ہو گیا یہ عظمت نبی السلام کی سنت کی اتباہ کی اور آپ کی پیروی کی ہے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 ظاہر یہی نظر آتا ہے کیونکہ پیارے بے کا عمر کہ بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو آپ یہ تو ہمیشہ سینے پر ہاتھ باندھے ناف کے نیچے ثابت ہی نہیں کسی صحیح جیسے ثابت ہوتا تو مصنف ابن بھی میں لوگ تحریف کیوں کرتے اپنی طرف سے الا صدر ہی کے کی الفاظ کیوں بڑھا دیتے دین میں تعریف نویر اسلام کی سنت میں تعریف اپنی طرف سے اضافہ کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے یہ ناف کے نیچے ہاتھ تحت سرا تحت سرہ کے الفاظ بڑھا دیے گئے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے اگر دلیل کوئی ثابت ہوتی تو اس تعریف کی کیا ضرورت تھی میں نے کوئی دلیل نہیں ہے تو میرے دوست اور بھائی ممکن ہے اس قسم کے میسج آپ تک پہنچے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 اس کا یہ بلّہ اور جذبہ اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں بڑا ہی قابل قدر ہے اور ممکن ہے اس سوچ کی بنا پر وہ عند اللہ بخشش کا مستحق بن جائے کیونکہ قل انکن تو فتح بونی اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کر لو جو لوگ اللہ کے بغمبر کی اتباع اس کی دل میں ٹھان لیتے ہیں ہر عمل میں اللہ کے بغمبر کی اتباع کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں اور اللہ اپنے محبوبوں کو عذاب دے گا وہ تو نجات کے مستحق ہیں وہ تو کامیابی کے مستحق ہیں اور فلاح کے مستحق ہیں تو نبی رضان کی ہر سنت بڑی قابل قدر اور بڑی عظیم الشان ہے ہر سنت پر عمل کرنا ہے در حقیقت ایمان کی شان اور ایمان کی زینت ہے مَنْ يَعْمَلْ مِثْخَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْخَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَا <تصفيق> یہ عمل کتنا قابل قدر ہے ایک ذرے کے برابر نیکی کر لو اسے تم دیکھو گے کتنا پڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اور ایک ذرے کے برابر گناہ کر لو اسے بھی دیکھو گے کہ کیا اس کا وقال ہے اور کیا اس کی خطورت رہول نہ کی تو یہاں تو ذرے کے برابر عمل بھی ملحوظ ہے اور دیکھا جائے گا اور دکھایا جائے گا تو کسی سنت کی تحقیر کا عقیدہ نہ رکھو ہر سنت طرح طرح حبیب کی, کی ذات عظیم الشان ہے اسی طرح ان کی بات بھی عظیم الشان ہے جس طرح ان کی ذات کا کوئی مثل نہیں ہے کوئی بدل نہیں ہے پوری کائنات میں بلکہ پوری کائنات جمع ہو کر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 اماد العضح طریق جو ایمان کے شعبے ہیں ان میں سب سے ہلکا شعبہ راستے سے کسی موزی چیز کو ہٹانا ہے یہ سب سے ہلکا عمل ہے سب سے ہلکی بات ہے تو اس پر بھی جنت مل سکتی ہے جب کہ باقی امور اس سے اہم ہیں اس سے بھاری ہیں تو ان پر کیوں نہ اللہ کے رضا اور جنت حاصل ہو تو کسی سنت کی تحقیر کا قیدہ اگر رکو گے تو یہ آپ کے ایمان پہ قتل ہوگا جس طرح اللہ کے پیغمبر کی ذات عظیم و شان ہے اسی طرح پیغمبر السلام کی سنت اور آپ کی ہر بات بھی عظیم و شان ہے جو سنت آپ تک پہنچے اس پر فوری عمل شروع کر دو یہ ایک مومن کے ایمان کی شان ہے سمعنا و عطعنا ہم نے سن لیا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 وہ اللہ کی حدایت کرے گا محمد الفرقم بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی لوگوں کے بیچ میں فرق ہے نماز میں کس کا قیم درست ہے اور کس کا غلط ہے یہ فرق اللہ کا بیگمبر ہے کس کی نماز مقبول ہے اور کس کی نماز مردود ہے یہ فرق اللہ کا بیگمبر ہے کوئی بڑی شخصیت نہیں صرف اللہ کا بیگمبر کون اللہ کے ہیں قابل قبول ہے اور کون اللہ کے ہیں مردود ہے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 قبر میں نجات کا راستہ اور قیامت کے دن بھی نجات کا راستہ اللہ تعالیٰ تحفی قدا فرما دے اخورا دا وسطر اللہ علیہ دعوانا ان الحمد رب العالمين الحمد للہ وسلاۃ علی رسول اللہ و بغ یہ تمام بیماروں کے لیے دعائے صحت کی اپیل کی گئی ہے بعد ساتھیوں نے بھی اپنے مریضوں کے لیے دعا کی گزارش کی ہے اللہ عزت تمام مریضوں کو بیمار بھائیوں اور بہنوں کو صحتِ کاملات آفرما دیں صحتِ عادلہ اور دائمہ طافرما دا دیں یہ پنجاب گوجرا والا میں ہمارے کزن کا انتقال ہو گیا میری خواہش ہے کہ آپ جنادہ غیبانہ میں شرکت فرمائیں اللہ آپ کو جزا خیر فرمائے یہ آج کا اعلان یہ ضلع تھر کے لیے ہے وہاں کی جو مرکزی مسجد مٹی میں کافی عرصے سے تعمیر تھی وہ بوسیدہ ہو چکی تھی اور بحمد اللہ صاحب خیر نے اس کی تعمیر اپنی ذمہ لے لی ہے بس شرط یہ لگائی ہے کہ بنیادوں کا کام آپ کروائیے تاکہ آپ کا حصہ بھی اس میں شامل ہو اور مسجد کی قدر آپ جو ہے وہ صحیح سمجھ سکیں اور پہچان سکیں بنیادوں کا کام مقامی جماعت کے ذمہ ہے اور باقی پوری مسجد کی تعمیر اس ساتھی کے ذمہ ہے اور مقامی ساتھیوں نے اپنی غربت کے باوجود کافی رقم بنیادوں میں لگا دی ہے بنیادوں کا کام بحمد اللہ قریب تکمیل ہے سات لاکھ کا تخمینہ تھا بنیادوں کے کام کا جو اس جماعت کی سطایت تھی انہوں نے اپنا کردار بحمد اللہ انجام دے دیا اب کچھ رقم کے لیے آپ کی طرف رجوع کیا ہے تو آپ سے آج اپیل کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ یہ مسجد کی بنیادوں کا کام ہوگا اور مسجد آپ جانتے ہیں صدیوں بحمد اللہ قائم رہتی ہے یہ صدیوں کا ایک صدقہ جاریہ کا انتظام آپ کے لیے ہو رہا ہے اور یہ دعوت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جو بھی آپ تعاون کر سکیں نبی السلام کا فرمان ہے مم بنا دلّہ ولو ولع کمفاط بن اللہ فر جنہ جو شخص اللہ کا گھر بنائے خواہ وہ گھر پرندے کے گھونسلے کے برابر ہو یعنی پرندے کے گھونسلے کے برابر اللہ کے گھر کی تعمیر میں وہ شامل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دے گا ایک اینٹ کا بھی یہاں اجر ہے ایک اینٹ بھی پرندے کے گھونسلے کے برابر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دے گا یہ تو بنیادوں کا کام ہے اور بنیادیں ان پر مسجد پوری قائم ہوتی ہے تو بڑا ان لوگوں کے لیے اجر ہے جو بنیادوں میں شامل ہو جائیں ساتھی باہر موجود ہوں گے آپ تعاون کرتے جائیے اور بعد میں اگر کسی ساتھی نے کرنا ہو تو یہاں سعید موجود ہیں انہیں یہ تعاون دیا جا سکتا ہے اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس تعاون کو صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرمائے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شور انفسنا وسیات عمالنا من یادہ اللہ فلا مضلل ومن یضلل فلا حادی لہ واشد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمد نبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل موضة بدعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصي الله ورسوله فقد ذلب غضاء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 رب ولا تحمل کا ماحمل فنسر قومرین اللّہ منصور المسلمین اللّہ منصول نثر الدین محمد صلی اللّہ تعالیٰ علیہ و سلّم بجاََ وقل المن خضر الدین محمدن صلی اللّہ الله علیہ وسلم لا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا انك أنت السمير عليم بطب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي